بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک و سلم الدرس و تا سے او نوہ سبق من حاذ الرجلو یہ آدمی کون ہے ہوا عباسن وہ عباس ہے ہی is عباس اگر کہنا ہو this is عباس پھر کیا کہتے حاذہ عباسن پھر کیا کہیں گے حاذہ عباسن he is عباس ہوا عباسن عباس تاجر عباس ایک تاجر ہے عباس ال تاجر غنیجن اب اس کی صفت بھی آ گئی ہے چنانچہ ترشمہ کریں گے عباس ایک مالدار تاجر ہے حامد المدرس حامد ایک استاد ہے مدرسن حامد المدرس الفقر ایک غریب استاد ہے ماہدا یہ کیا ہے ہادا طفاقن یہ سیب ہے اتفاق فاقی حتن اگر صرف اتنا ہوتا اتوفاق فاق تو ہم مانا کرتے سیب ایک پھل ہے لیکن فاق کے ساتھ اس کی صفت لذیذہ بھی آ رہی ہے اب ترجمہ کریں گے سیب ایک لذیذ پھل ہے خوش ذائقہ مزیدار ما ظالح کا وہ کیا ہے ظال اسفورن وہ چڑیا ہے الاسفور طائرن صغیرن چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے العربی یا تو لوغتن عربی ایک آسان زبان ہے العربی یا تو لوگ عربی ایک خوبصورت زبان ہے عمار طالب مجتہد اگر صرف اتنا ہوتا امار طالب تو ہم منع کرتے امار ایک طالب علم ہے امار طالب مجتہد کا معنی کیا کریں گے عمار ایک محنتی طالب علم ہے محمود ان طالب ان اس کے آخر میں نون آ رہا ہے چنانچہ کسلا نہیں کہیں گے یہاں تنوین نہیں آئے گی سنگل حرکت و محمود طالب القسلان اور محمود سست طالب علم ہے مانند آپ کون ہیں انا طالب میں طالب علم ہوں انتا طالب جدید کیا آپ نئے طالب علم ہیں نیو کمر ہے نہ جی ہاں انا طالب جدید میں نیا طالب علم ہوں تمرین مشق تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک, ایک وقت اور وقت پڑھیے اور لکھیے محمد قدیمن اگر صرف اتنا ہوتا محمد ان تو ہم ترجمہ کرتے محمد ایک طالب علم ہے آگے اس کی صفت قدیمن بھی آ رہی ہے اب ترجمہ کریں گے محمد ایک پرانا طالب علم ہے راجول مدرسن آ راج الدمی مدرسن استاد ہے آگے چونکہ مدرس ان کے ساتھ اگلے صفحے پہ جدید بھی آ رہا ہے جدیدون کا لفظ بھی استعمال ہو رہا ہے اب کیا ترجمہ کریں گے کیا وہ آدمی نیا استاد ہے کیا وہ آدمی نیا استاد ہے لاجی نہیں ہوا طبیب جدید یہ صفت ہے راجولن کو موصوف کہیں گے نہیں نہیں مدرسن موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے اور موصوف اور صفت مل کے خبر ہے اور ذالک کر یہ مبتدا ہے یہاں کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس آدمی کے بارے میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے نیا استاد ہے بلکہ پوچھا جا رہا ہے کیا وہ آدمی نیا استاد ہے لاجی نہیں ہوا طبیب جدید وہ نیا ڈاکٹر ہے. ہے تو نیا ابھی وہ صاحب آئے ہیں لیکن نئے استاد کی حیثیت سے نہیں ٹیچر کی حیثیت سے نہیں نئے ڈاکٹر کی حیثیت سے لا جی نہیں ہوا طبیب ال جدید وہ نیا ڈاکٹر ہے خادا درس سہل یہ آسان سبق ہے عباس العباس تاجر ایک مشہور تاجر ہے بلال المندس کبیر بلال ایک بڑا انجینئر ہے ال یا تو انگلش لغت الصبۃ ایک مشکل زبان ہے انت رج الغنی کیا آپ مالدار آدمی ہیں لاجی نہیں انا رج الفقیرن میں ایک غریب آدمی ہوں القاہرۃۃ مدینت القبیرت القاہرہ ایک بڑا شہر ہے انت مدرس القدیم کیا آپ پرانے استاد ہیں لا جی نہیں انا مدرس الجید میں نیا استاد ہوں احامد الطالب القسلان قسلانن نہیں آئے گا ایک حرکت کے ساتھ کسلان کیا حامد سست طالب علم ہے لاجی نہیں ہوا طالب المجاہدن وہ محنتی طالب علم ہے تمرین رقم اسنان مش نمبر دو و رکھیے فل خالی جگہ میں فل جمالی آتی آنے والے جملوں میں نعتن مناسب مناسب صفت نعتن صفت کو کہتے ہیں اور موصوف کو منعوت نعت منعت صفت موصوف تو نعتن سے مراد یہاں صفت ہے نمبر ایک خدیجہ تو طالب خدیجہ ایک طالبہ ہے اگر کہنا ہو خدیجہ ایک محنتی طالبہ ہے پھر کیا کہیں گے خدیجہ تو طالبتن مجتحدن یہ لکھے ہوئے سارے الفاظ جو جو خالی جگہ پہ استعمال ہوں گے خدیجہ تو طالب مجتاحد خالداجر خالد ایک تاجر ہے کہنا ہو خالد ایک مالدار تاجر ہے پھر کیا کہیں گے تاجرن غنین عربی ایک زبان ہے کہنا ہو عربی ایک آسان زبان ہے پھر کیا کہیں گے تو لوگ سہل لکھا ہوا آپ کے سامنے العربی تو لوگ سہلتن الاسفور و تیرن ایک پرندہ ہے کہنا ہو چڑیا ایک چھوٹا پرندہ ہے اس کی صفت بھی لے کر آنی ہو تو پھر کیا کہیں گے الاسفور و تیرن تغیرن اتفا سیب ایک پھل ہے فاق کی صفت بھی لے کر آنی ہو اور یوں کہنا ہو سیب ایک لذیذ پھل ہے تو کیا کہیں گے اتو فاہ و انا ادرسن میں ایک ٹیچر ہوں میں ایک استاد ہوں کہنا ہو میں ایک نیا استاد ہوں تو کیا کہیں گے انا ادرسن جدید محمد ان طبیب محمد ڈاکٹر ہے تبیب کی صفت بھی لے کر آنی ہو مشہور ڈاکٹر تو پھر کیا کہیں گے محمد ان تبیبن شہیرن الزی یتون انگلش ایک زبان ہے کہنا ہو انگلش ایک مشکل زبان ہے پھر کیا کہیں گے الزیا تو لوگ انت طالبن کیا آپ طالب علم ہیں اگر آپ نے پوچھنا ہو کیا آپ نئے طالب علم ہیں پھر کیا کہیں گے انت طالب ان جدید کہنا ہو کیا آپ پرانے طالب علم ہیں اولڈ پھر کیا کہیں گے انتا طالبن قدیمن القاہرہ تو مدینہ قاہرہ ایک شہر ہے مدینہ کی صفت لے کر آنی ہو بڑا شہر پھر کیا کہیں گے القاہرہ تو مدینہ تن کبیرتن مدینہ کبیرتن تمرین اور رقم فلاسا مشک نمبر تین واہ رکھیے فل مکان الخالی خالی جگہ میں فل جمال العتی آنے والے جملوں میں منوتن مناسب مناسب موصوف منوتاً موصوف نمبر ایک العربیہ تو عربی آگے خالی جگہ ہے سہلتن آسان تو کیا کہیں گے عربی آسان زبان ہے تو کیا آ جائے گا العربیہ تو لغتن سہلتن العربی تو سہلتن انا میں قدیمن پرانا اس کا موصوف لے کر آنا ہو طالب کہ میں پرانا طالب علم ہوں تو کیا کہیں گے انا طالبن قدیمن عمار غنیجن مالدار کہنا ہو عمار ایک مالدار تاجر ہے تو کیا کہیں گے امار تاجر قدیمن ہاں تاجر غنیجن عمارن یہ مقصور ٹوٹا ہوا کہنا ہو یہ ٹوٹا ہوا دروازہ ہے تو کیا کہیں گے ہارا باب ان مقصور فیصل ان فیصل کسلانو سس کہنا ہو فیصل سس طالب علم ہے تو کہیں گے فیصلن طالبن کسلانو کسلانو کی آخر میں سنگل حرکت نون ہے جہاں تنوین کی ڈبل حرکت کی ضرورت نہیں فیصلن طالبن کسلانو تمرین رقم اربا مشک نمبر چار ایک اور آپ پڑھئے کسلانو سس آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ کسلانو جس کے آخر میں الف نون پیش نو ہو اس میں مانا پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ کا کسلانو بہت زیادہ سست لیکن ابھی آپ ترجمہ کیجئے صرف اس کا بہت زیادہ کے بغیر سست جو آنو بھوکا جس کو بھوک لگی ہوئی ہو ات شانو پیاسا غزبانو ناراض جو بہت غصے میں ہو مل آنو بھرا ہوا فل. انا جو آن میں بھوکا ہوں یعنی کیا مطلب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے جو کیا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے کیا آپ بھوکے ہیں یعنی کیا آپ بھی بھوکے ہیں کیا آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے لا جی نہیں انا اتشان پیاسا ہوں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے لمادا کیوں کس لیے المدرس استاد غبانو ناراض ال یوما آج کیا مانا کریں گے استاد آج ناراض کیوں ہے الکوب ملع کپ بھرا ہوا ہے سی یو پی الکوب کپ کپ بھرا ہوا ہے الکلمات الجدیدہ تو نئے الفاظ اللوغا تو زبان شہیر مشہور المدینہ تو شہر الطائر پرندہ ال آج سست جو آنو بھوکا اپ پیاسا مل آنو بھرا ہوا غانو ناراض الفور چڑیا با عین المدرس استاد کہاں ہے ہوا فلفصلی وہ کلاس میں ہے آئین المدرس الجدید اور نیا استاد کہاں ہے ہوا اند المدیر وہ پرنسپل کے پاس ہے مدیر کے پاس جن دو اسموں میں کا کے کی کا معنی پیدا ہو رہا ہو ان دونوں اسموں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے مضاف مواف علیہ کا اندا مضاف ہے المدیری مضاف الہی ہے اب اگر آپ سے پوچھا جائیں المدیری کے آخر میں زیر کیوں ہے یا یہ اس حالت جرم کیوں ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا اس لیے کہ یہ اس مزافل ہے اور مضاف ہمیشہ حالت میں استعمال ہوتا ہے عینت الطالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے رہا با ال مک با وہ گیا ہے الل مک لائبریری کی طرف یا ہم نے کہا تھا الا ایک ایسی پرپوزیشن ہے جس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا جس طرح انگلش میں ہی وین ٹو ہز ہاؤس وہ اپنے گھر کی طرف گیا کی بجائے کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ اپنے گھر گیا اس عربی زبان میں بھی علا کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا کچھ جملوں میں فرانچے علا کا ترجمہ کیے بغیر کیا کہیں گے زہاب مکتبا تی وہ لائبریری گیا ہے من ضالکر رجول الطویل اللذی من مدراسک من کون لیکر راجولو اشارہ کر کے وہ آدمی آگے التویلو طویلو بھی آ رہا ہے اب کیا چرچما کریں گے وہ لمبا آدمی کون ہے من کون رکر الرجل طویلو وہ لمبا آدمی اللہ جو خارا جا نکلا ہے الآنا اس وقت یا مانا کریں گے یہاں ابھی من مدراساتی سکول سے پھر سنیے با محاورہ ترجمہ من ذالک الرجل اللذی خرج خراج من مدرسے وہ لمبا آدمی کون ہے جو ابھی سکول سے نکلا ہے جہدید وہ نیا پرنسپل ہے وہ من اللہ ملا کے پڑھیں گے وہ من الولاد الغیر من الولد کو ملا کے کیا پڑھیں گے من الولد و من ال ود الغیر خراج الآ من الفلی واہ چھوٹا لڑکا جو الد نکلا ہے العنا ابھی اس وقت من الفصل کلاس سے وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا ہے ہوا ابنو یا ہوا, ہوا ابنو کی بجائے کیا پڑھیں گے ہوا بن المدیر الجید اگر خالی اتنا ہوتا ہوا بن المدیر تو ہم ترجمہ کرتے وہ پرنسپل کا بیٹا ہے آگے الجدیدی بھی آ رہا ہے اب ترجمہ کریں گے بن المدیر الجدیدی وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے لمن رام لیے من کون کون کے لیے کی بجائے, کی بجائے ترجمہ کیا کریں گے کس کے لیے بلکہ ہم نے کہا تھا کہ کس کے لیے کی بجائے بھی اردو زبان کی پریپوزیشن میں ترجمہ کریں گے کس کی تل کا اشارہ کر کے وہ سیارت گاڑی اگر صرف اتنا جملہ ہوتا لمن تل کا تو ہم کہتے ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے وہ گاڑی کس کی ہے آگے الجمیل کا لفظ بھی ہے اب کیا ترجمہ کریں گے لمن تل کا سیارت وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے جدید وہ نئے پرنسپل کی ہے لمن ہادل کتاب الکبیر اگر جملہ صرف اتنا ہوتا لمن ہاضل كتاب تو ہم ترجمہ کرتے یہ کتاب کس کی ہے اب ترجمہ کیا کریں گے الکبیرو کو ساتھ شامل کر کے لمن ہاضل كتاب الكبیر یہ بڑی کتاب کس کی ہے آل مدر سے کیا وہ استاد کی ہے لاہ جی نہیں طالب الجدیدی وہ نئے طالب علم کی ہے تو خالی عین المل تو ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے چمچ کہاں ہے کاستغیر تو کا ترجمہ کریں گے چھوٹا چمچ کہاں ہے ہیا وہ کپ میں ہے عین ال کرسی المقصور ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے ہوا ہونا کا وہ وہاں ہے تمرین مشقیں تمرین کی جمع تمرین اور کم واحد مشق نمبر ایک اکرا وقت پڑھیے اور لکھیے ابیب الجدید فل مستفی نیا ڈاکٹر ہسپتال میں ہے وہ طبیب القدیم اور پرانا ڈاکٹر فلمستی کلینک میں ہے تھوڑی سی دیر گزری اپنا کلینک کھول کے بیٹھ گئے ہسپتال کی کوئی فکر نہ رہی اب تبیب الجد فلمشفی ہاسپٹل میں ہے طبیب القدیم فل مستفی راتی کلینک القلم المقصور ٹوٹا ہوا قلم میز پر ہے المرواحت الجدید نیا پنکھا فل غرفت القبیرتی بڑے کمرے میں ہے الغغت الربیۃ سہلتن عربی زبان آسان ہے الولد ولاد ال خرج من من الفصلآنا طالب من القیتی الولد لڑکا طویل لمبا الذي جو خراجہ نکلا ہے من الفصل کلاس سے الان ابھی طالب طالب علم ہے منل کویتی کویت سے یا معنی کریں گے کویت کا وہ لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے باہر نکلا ہے قویت کا طالب علم ہے انا فی المدرسة الثانویتی میں سیکنڈری سکول میں ہوں انا فی المدرسة الثانویتی ثانوی سیکنڈری جسے ہم کہتے ہیں ہائی سکول میں ہائی سکول میں ہوں ذہب الرجل الفقیر الیل وزیر ذہب گیا الرجل الفقیر غریب آدمی الیل وزیر وزیر کی طرف غریب آدمی وزیر کی طرف گیا جالاسا طالب الجدید جالا بیٹھا اطالب الجدید نیا طالب خلف حامدن حامد کے پیچھے نیا طالب حامد کے پیچھے بیٹھا السکین الکبیر ہادن جدن السکین الکبیر بڑی چھری ہادن تیز ہے جدن بہت بڑی چھری بہت تیز ہے من ہادل ولاد القصیرو الکثیر چھوٹے قد کا ہم پڑھ چکے ہیں ویسے اگر چھوٹا ہو عمر میں یا رتبے میں اس کو کہتے ہیں اسغیر من ہادل ولاد القصیر یہ چھوٹے قد کا لڑکا کون ہے ہوابن المدر سل جدیدی وہ نئے استاد کا بیٹا ہے ہوابن المدر سل جدیدی وہ نئے استاد کا بیٹا ہے تمرین رقم افنان مشق نمبر دو املا پر کیجئے فلف راغی خالی جگہ میں یا اردو زبان کے اسلوب میں یومی ترجمہ کر سکتے ہیں خالی جگہ کو پر کیجئے فیما یلی مندرجہ ذیل میں بننا اس صفت کے ساتھ بینا کو جو دو بریکٹوں کے درمیان ہے قوس بریکٹ بادہ تخلیاتی ہی تخلیا کا لفظی منع ہوتا ہے زیور پہنانا آراستہ کرنا اسے زیور پہنانے کے بعد اسے آراستہ کرنے کے بعد بے ال، الف لام کے ساتھ یا سادہ الفاظ میں کہہ لیجئے اس پر لام لگانے کے بعد میں ضرورت کے وقت یعنی جب آپ لام لگانا ضروری سمجھیں لازمی سمجھیں پھر لگائیے ورنہ نہیں اور یہ آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کہاں علی فلام لگانا ضروری ہوگا اور کہاں نہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر موسوف سے پہلے علی فلام ہو تو صفر سے پہلے بھی علی لام آئے گا اور اگر موسو سے پہلے علی فلام نہ ہو تو صفر سے پہلے بھی علی فلام نہیں آئے گا اب دیکھیے نمبر ایک ہے عین المدر استاد کہاں ہے کہنا ہو نیا استاد کہاں ہے تو کیا کہیں گے عین المدر جدید یہاں علی فلام آ جائے گا اس لیے کہ المدر سے پہلے ہے یہ سب الفاظ یہاں لکھے ہوئے عین المدرس الجدید سوری یہاں نہیں ہے اگلی مشقیں ہیں عین المدرس الجید بس الفاظ لگاتے جائیے این المدر رسول جدید نیا استاد کہاں ہے نمبر دو ا تاجر تاجر کہنا ہو بڑا تاجر تو کیا کہیں گے ا تاجر الکبیر تاجر الکبیر فسو کی بڑا تاجر مارکیٹ میں ہے بازار میں ہے انا طالب میں طالب علم ہوں کہنا ہو میں پرانا طالب علم ہوں تو کیا کہیں گے انا طالب القدیمن یہاں علی فلام لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ طالب سے پہلے علی فلام نہیں ہے انا طالب القدیم میں پرانا طالب علم ہوں س طالب و طالب علم بیٹھا کہنا ہو نیا طالب علم بیٹھا تو کیا کہیں گے جالا س طالب الجید ضالا طالب الجدو خلف محمد نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا من ولادو لڑکا کون ہے آگے جا کے دیکھیے دو بریکٹ کے درمیان کون سا لفظ ہے طویل کہنا ہو لمبا لڑکا کون ہے تو کیا کہیں من منل والد وہ لمبا لڑکا کون ہے اللہ لی جو خارا جا نکلا ہے الان ابھی من الفصل کلاس سے من خرج الان طویل فصلی وہ لمبا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے باہر نکلا ہے امار امار ایک لڑکا ہے کہنا ہو امار ایک چھوٹے قد کا لڑکا ہے تو کیا کہیں گے امار والن کثیرن یہاں علی فلام لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ والدن سے پہلے علی فلام نہیں ہے فیصل الطبیبن فیصل ایک ڈاکٹر ہے کہنا ہو فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے تو کیا کہیں گے فیصل طبیبن شہیرن لمن حاد سریر یہ چارپائی کس کی ہے کہنا ہو یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے تو سریرو کے ساتھ جس طرح بریکٹس میں لکھا ہوا ہے مقصور کیا آ جائے گا المقصورہ آ جائے گا شروع میں تو کس طرح جملہ ہوگا لمن حاد سریر المقصور یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی کس کی ہے ہادہ کالم یہ قلم ہے کہنا ہو یہ ٹوٹا ہوا کلم ہے تو کیا کہیں گے ہادا کالامن مقصور یہاں علی فلام لگانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کالامن سے پہلے علی فلام نہیں ہے این سکین چھری کہاں ہے کہنا ہو تیز چھری کہاں ہے تو سکین آگے کیا جائے گا الہاد ملا کے کیا پڑھیں گے این سکین الحدو تیز چھری کہاں ہے لمن ہاد ہی یہ تے گاڑی کس کی ہے کہنا ہو یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے تو کیا کہیں گے لمن ہاد سیارت الجمیل لمن ہاد سیارت الجمیلتمرین رقم فلاسا مشق نمبر تین ایک راہ پڑھیے اطالب الری خا راجہ بن الفصل الآنا من انڈونیسیا اطالب طالبل ال اللہی جو خاجہ نکلا ہے من الفصل کلاس سے الآنا ابی من انڈونیسیا انڈونیشیا سے ہے وہ طالب علم جو ابھی کلاس سے نکلا ہے انڈونیشیا سے ہے یا انڈونیشیا کا ہے الکتاب الدی وہ کتاب جو المکت میز پر ہے للم سے استاد کی ہے لمن ہادل کالم الجمیلو لمن کس کا ہادل کلم الجمیلو یہ خوبصورت قلم یہ خوبصورت قلم کس کا ہے اللہی جو المکت میز پر ہے البیت القبیر وہ بڑا گھر اللہ جو فی رال شار اس سڑک میں ہے اردو زبان کی پہلا پوزیشن میں کیا کہیں گے اس سڑک پر ہے للوزیر وزیر وزیر کا ہے پھر سنیے البیت الکبیر فی رال شار للوزیر وہ بڑا گھر جو اس روڈ پر ہے وزیر کا ہے اسریر الری وہ چارپائی جو فی عرفت خالدن خالد کے کمرے میں ہے مقصور ٹوٹی ہوئی ہے پھر سُنیے سریر اللذی فی غرفت خالدن خالدین وہ چارپائی یا وہ پلنگ جو خالد کے کمرے میں ہے ٹوٹی ہوئی ہے یا ٹوٹا ہوا ہے بیتن جدید بیتن موصوف ہے جدید صفت ہے دوسرے الفاظ میں موصوف کی بجائے کیا کہہ سکیں گے بیتن کو منعوت اور جدید کو صفت کی بجائے نہ نات منعتن نعتن یہ اسی طرح ہے جس طرح موصوف اور صفتن استعمال ہوتا ہے آخر دعوانا